تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم کو ناتھ بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ ڈبل اپنا دس رہا ہے کام الحمد لله بحبه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبلما أصابتكم مصيبة قد أصدتم مثليها قلتم أنا هذا ألهو من عند أنفسكم صد اللہ عالمران کی ایٹ نمبر 165 ہے جس سے ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں اور ذکر وہی غزوہ احد کا چل رہا ہے اللہ فرماتے ہیں اولما بت کم کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی قد اصب تم جس سے دوگنی مصیبت تم ان کو پہنچا چکے قلتم تم انا تو تم نے کہا کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی اولہ اصابت مصیبت اس میں حمزہ جو ہے یہ تعجب کے لیے ہے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ مسلمان کو ہر صورت میں فتح حاصل ہونی چاہیے اور کامیابی اور عزت ملنی چاہیے صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہے خواب و فتح اور عزت کے اسباب اختیار کرے یا کہ اختیار نہ کرے اس کا صرف مسلمان ہونا گویا کہ کامیابی کے حاصل ہونے کی دلیل ہے جن لوگوں کا یہ خیال تھا جن کی یہ سوچ تھی ایسے لوگوں کو کی شکست سے بڑا دھچکا پہنچا یہ کیسے ہو گیا کہ مسلمان ہونے کے باوجود اور ہمارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود ہمیں شکست ہو گئی اور منافقین نے بعض مسلمانوں کے اندر پائے جانے والی اس سوچ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دلیل کے طور پر استعمال کیا کہ دیکھو اگر یہ اللہ کے سچے رسول ہوتے تو ہمیں شکست نہ ہوتی ہم حق پر ہوتے تو ہمیں یقیناً کامیابی ملتی تو ہمیں شکست کا ہو جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں اور ہم حق پر نہیں ہیں معاذ اللہ قرآن اس سوچ کی تردید کرتا ہے اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ مصیبت صرف تمہیں نہیں پہنچی مصیبت غزب بدر میں کفار کو بھی پہنچ چکی بلکہ تم سے دو گنا مصیبت اس لیے کہ ان کے ستر گرفتار بھی ہوئے اور ستر قتل بھی ہوئے اور بڑے بڑے نامور سردار تمہارے تو صرف ستر شہید ہوئے ہیں ان کے ستر گرفتار ہوئے اور ستر قتل ہوئے یہ مت سوچو کہ مصیبت صرف کافر کو پہنچے گی مسلمان کو مصیبت نہیں پہنچ سکتی ناکامی صرف کافر کے مقدر میں ہے مسلمان ناکام نہیں ہو سکتا یہ مت سوچو اگر دنیا میں کامیابی کے ظاہری اسباب کافر اختیار کرے گا تو کامیابی اس کو ملے گی اور اگر کامیابی کے اسباب مسلمان اختیار کرے گا تو کامیابی مسلمان کو ملے گی آخرت کا معاملہ الگ ہے لیکن دنیا میں اللہ پاک نے نتائج کو اسباب سے وابستہ رکھا ہے اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے جیسا کہ پچھلے دنوں میں اس پر بحث ہو چکی کہ بعض لوگ کھیل کے میدان میں بھی کامیابی کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ جو نمازی ہے اور جو حاجی ہے اور جو پرہیزگار ہے اسے کھیل کے میدان میں کامیابی ملنی چاہیے اور اگر اسے شکست ہو جائے تو معذ اللہ اس کی وجہ سے ایسی ایسی باتیں بھی لوگوں نے کہہ دی کہ اس شکست کے اسباب میں نماز کو بھی دخل حاصل ہے تو دنیا میں کامیابی کے جو اسباب ہیں اللہ پاک نے الگ رکھے ہیں دکان دکان کی کامیابی کے اسباب ہیں فیکٹری کے کامیابی کے اسباب ہیں صنعت و حرفت کی کامیابی کے اسباب ہیں کاشتکاری کے کامیابی کے اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا ضروری ہے صرف اپنے مسلمان ہونے پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا کہ چاہے میں معذ اللہ دکان میں جھوٹ بولوں خیانت کروں ملاوٹ کروں اور گاہکوں سے بد اخلاقی سے پیش آؤں اور نمبر دو کام کروں اور دھن سے دکانداری نہ کروں میری دکان کو چلنا چاہیے اس لیے کہ میں چلا لگا کر آیا ہوں اور اس لیے کہ میں تحجد پڑھ کے بیٹھا ہوں اور اس لیے کہ میں اشراق پڑھ کے بیٹھا ہوں تو یہ بات غلط ہے قرآن اس سوچ کی ترتیب کرتا ہے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن نے سب سے طویل تبصرہ جو کیا ہے وہ غزوہ احد پر تبصرہ کیا ہے باقی غزوات پر اتنا طویل تبصرہ نہیں کیا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان فتح و شکست کے جو اسباب ہے ان کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں احد میں بھی آپ دیکھیں تو ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا لیکن پھر اپنی ہی بعض کمزوریوں کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی تو یہاں پہلی بات یہ فرمائی کہ اگر تمہیں مصیبت پہنچی ہے تو ان کو بھی تو مصیبت پہنچی بلکہ تم سے دگنی مصیبت پھر یہ کہ تمہیں تو مصیبت پر اجر و ثواب کی امید ہے انہیں مصیبت پر اجر و ثواب کی کوئی توقع نہیں ہے دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ جو مصیبت ہے یہ تمہاری وجہ سے ہے تم پوچھتے ہو قل تم انا ہاضا یہ مصیبت کہاں سے آ گئی کل ہو امین اندی ان فرما دی فرما کہ یہ تمہارے اپنے ہی پاس سے ہے اس لیے کہ تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی پھر آپس میں جھگڑا کیا میدان جنگ کے اندر جھگڑ بڑے اپنے امیر کی مخالفت کی امیر تمہیں کہتے رہے اس درے کو مت چھوڑو تم نے جھگڑ کر چھوڑ دیا تیسرے نمبر پر تم نے کم ہمتی دکھائی میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور چوتھی چیز یہ کہ تم مال غنیمت کے پیچھے لپکنے لگے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے تو یہ شکست کے اسباب خود تمہارے اندر پائے جاتے تھے یہ شکست تمہاری وجہ سے ہوئی ہے تو اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراؤ معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی نہ اٹھاؤ کہ ان کی وجہ سے شکست ہو گئی یا دین کی وجہ سے شکست ہو گئی کل ہو امن ان دی ان یہ تمہارے اپنی طرف سے ہے اگر تم شکست کے اسباب اختیار کرو گے تو شکست ضرور ہوگی یہ مت سمجھو کہ شکست کے اسباب اختیار کرو اور پھر تمہیں فتح حاصل ہو جائے ان اللہ علا کلشی ان قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تمہاری مدد بھی کر سکتے ہیں لیکن اللہ مدد کرتے ہیں ان کی جو اپنی خود مدد کرتے ہیں اللہ مدد کرتے ہیں ان کی جو مدد والی شرائط کو پورا کرتے ہیں مما اصن جمع عانفی عزن اللہ ولیملین یہاں <تصفيق> ایک تیسری بات ذکر کی جا رہی ہے ایک حکمت بتائی جا رہی ہے فرمایا کہ تمہیں دو جماعتوں کے ٹکراؤ کے دن جو مصیبت پہنچی تو وہ اللہ کے حکم سے تھی بلیا اور اس لیے تھی تاکہ اللہ ایمان والوں کو بھی ظاہر کر دے بلیہ نافک اور اللہ منافقوں کو بھی ظاہر کر دے لفظی مانا تو بنتا ہے کہ اللہ جان لے لیکن اللہ تو پہلے جانتا ہے ہر ایک کو جانتا ہے ہم میں سے ہر ایک کو جانتا ہے ہم کیا ہیں مخلص ہیں یا منافق ہیں مومن ہیں یا ریاکار ہیں اللہ پاک تو جانتا ہے لیکن یہ مانا ہے اللہ ظاہر کر دے اللہ دنیا کو بھی بتا دے دیکھو یہ مومن ہیں اور یہ منافق ہیں اور اللہ امتیاز کر دے ایمان والوں کو الگ کر دے اور منافقوں کو الگ کر دے تو یہ بہت بڑی حکمت جماعت کی تطہیر جماعت کی صفائی کہ جماعت کے اندر سے منافق لوگ وہ نکل جائیں اور صرف وہی باقی رہ جائیں جو ہر قسم کے حالات میں ساتھ دے سکتے ہیں اور ثابت قدم رہ سکتے ہیں اور ثابت قدم رہنے والے اور مخلص کون ہیں جو کہ کسی حال میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں شک نہ کریں رسول بے شک مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا اللہ فرمت الاکم السعاد یہ ہے سچے مومن ملیہ الم الدینا فکو اور تاکہ اللہ منافقوں کو بھی جان لے وکیل تعالیوفی سبیر اللہ ابد فاؤ جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں کرو اللہ کی راہ میں لڑو یا کم از کم دفاع کرو لڑ نہیں سکتے تو کم از کم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ تو تمہاری جمعیت کو دیکھ کر اور ہماری کثرت کو دیکھ کر دشمن پر روپ پڑے گا تو دفاع ہو سکے گا تمہاری تعداد کی وجہ سے ان سے کہا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا کالو لا کم کہنے لگے کہ اگر ہمیں اندازہ ہوتا کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ ہوتے یہ بات کہی کہ اگر ہمیں اندازہ ہوتا کہ جنگ ہوگی تو ہم تمہارا ساتھ دیتے ہمارا خیال ہے کہ جنگ نہیں ہوگی دیکھ رہے ہیں کہ مشرقین کا لشکر مکہ سے آئے جنگ کے لیے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اندازہ ہوتا جنگ کے ہونے کا تو ہم تمہارا ساتھ دیتے لیکن ہمارا خیال یہ کہ جنگ نہیں ہوگی ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا اور دوسرا مطلب بعض حضرات نے یہ بھی بیان کیا کہ منافقوں نے یہ کہا کہ اگر ہم جنگ جانتے ہوتے اگر ہمیں لڑنے کا طریقہ آتا ہوتا تو ہم تمہارا ساتھ ضرور دیتے ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں یہ بات انہوں نے کہی کے طور پر تم ہماری رائے نہیں مانتے ہماری بات نہیں مانتے اس کا مطلب یہ کہ ہمیں جنگ کا طریقہ نہیں آتا جنگ کا طریقہ تو صرف تم کو آتے ہے لہذا ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے اللہ فرماتے ہوم لفری یوم اقرب من ہم یہ لوگ اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے جب ایسی باتیں کہہ رہے تھے تو یہ ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب تھے یقول مالی صفی قلوب ہند وہ اپنے منہ سے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں دل میں تو کچھ اور ہے حضور کی مخالفت مسلمانوں کی مخالفت اور کفر کا خوف اور کفار کا روب دل میں تو یہ ہے لیکن ظاہر میں یوں کہتے ہیں اگر ہمیں جنگ کا پتہ ہوتا تو ہم تمہارا ساتھ دیتے وَ اعلم بما یکتمون اللہ خوب جانتا ہے جو یہ باتیں اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ دین قال اخوان لو ادو لا ماں یہ ایسے ہیں کہ خود تو بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو وہ قتل نہ کیے جاتے ڈبلو خود تو میدان جنگ میں نکلے نہیں اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو وہ قتل نہ کیے جاتے انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اس لیے وہ قتل ہوئے اللہ فرماتے کل فدر او ان خوشی کو ملم فرما دیجیے تو تم اپنے آپ سے موت کو دفع کر لو ان کن تم اگر تم سچے ہو تمہارے بھائیوں نے تمہاری بات نہ مانی اور وہ شہید ہو گئے وہ قتل ہو گئے تو تمہارا اگر یہ خیال ہے کہ تمہاری تدبیر تمہیں یا تمہارے بھائیوں کو موت سے بچا سکتی ہے تو تم اپنے آپ کو موت سے بچا کر دکھاؤ موت تو ہر کسی کو آئے گی کسی کو بستر پر اور کسی کو سڑک پر کسی کو میدان جنگ میں اور کسی کو دکان اور فیکٹری کے اندر موت سے تو کوئی بچ نہیں سکے گا بلا تہ سبن الفی سباتا اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے تم انہیں مردہ گمان نہ کرو انہیں مردہ مت سمجھو یہ منافقین کو تمبی ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت سمجھو اول تو تمہاری یہ سوچ غلط کہ کسی کا گھر میں رہنا اس کو موت سے بچا سکتا ہے یہ تمہاری سوچ غلط اور یہ بھی غلط کہ کسی کا جہاد میں جانا یہ گویا کہ اس کی موت یقینی ہو جانے کی علامت ہے یہ بات بھی غلط اور دوسری بات یہ بھی سن لو کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے وہ مردہ نہیں ہے وہ زندہ ہے اللہ پاک ان کو خاص قسم کی زندگی عطا فرماتے ہیں ایسی زندگی جس کی حقیقت ہم یہاں دنیا میں سمجھ نہیں سکتے جیسے کہ اللہ اللہ پاک نے دوسرے پارے میں بھی فرمایا بلاقولم الفیس بل وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے تم ان کی زندگی کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کی پوٹوں میں ڈال دیا اور وہ جنت کی نہروں میں ادھر سے ادھر ادھر جاتے ہیں اور باغات میں پھرتے ہیں اور آسمان کے ساتھ لٹکی ہوئی سونے کی کندیلوں میں وہ ٹھکانہ پکڑتے ہیں تو اللہ پاک نے ان کو ایک خاص قسم کی زندگی عطا کی ہوئی ہے تو شہید کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں دی جو اپنی زندگی اللہ کے باقی رہنے والے دین کے لیے اور باقی رہنے والے اللہ کے لیے قربان کرتے ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ اسے مردہ مت مت کہو اسے خاص قسم کی زندگی حاصل ہے اور شہید کو اللہ پاک یہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ شہادت کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کل میں شہید ہونا یہ ہر چیز کے لیے کفارہ بن جاتا ہے سوائے قرض کے کسی بندے کا حق ہے وہ تو شہید کو بھی معاف نہیں ہوگا لیکن بندوں کے حقوق کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ شہید کو معاف کر دیے جاتے ہیں یہ بات آپ پہلے بھی سن چکے کہ حقوق العباد کسی کو معاف نہیں ہوتے یہاں تک کہ شہید کو بھی معاف نہیں ہوتے اور ان حقوق میں سے قرض کا اللہ کے نبی نے خاص طور پر ذکر کیا یہاں یہ بات جان لیں کہ اس سے مراد وہ قرضہ ہے کہ جس کے ادا کرنے پر انسان قادر ہو اور پھر بھی ادا نہ کرے یا ایسا شخص جو اپنے پیچھے میراث چھوڑ کر جا ہے لیکن اپنے وارسوں کو وسیعت نہیں کرتا کہ میری میراث میں سے میرے ذمے جو قرضہ ہے وہ ادا کر دینا یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ قرضہ ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا کوشش تو کی اس نے مگر حالات ایسے رہے کہ وہ قرض ادا نہ کر سکا یا کہ اپنے پیچھے اس نے کوئی ایسی میراش ہی نہیں چھوڑی جس میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جا سکے تو ایسے بندے کے بارے میں اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک اس کی معافی تلافی کی کوئی صورت نکال دیں گے وہ معافی تلافی کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس کا قرضہ ہے اللہ پاک اس کے قرضے کے بدلے میں اس کو نیکیوں کا امبار عطا فرما دے اور اسے امادہ کر لے اس بات پر کہ وہ اپنے مقروض کو معاف کر دے تمہار فرمائے کہ ملا تحسبین قطل اللہ امبا تھا اور جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ مت سمجھو بل احیا انب ہندون بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس انہیں روزی مل رہی ہے اپنے رب کے پاس ہیں اپنے رب کے پڑوس میں ہیں اپنے رب کا خصوصی قرب ان کو حاصل ہے فرحین آتاہم اللہ من نبیما وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل میں سے ان کو عطا کیا دنیا کی نظر میں تو ان کی جان قربان ہو گئی تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے یتیم ہو گئے والدین بے سہارا ہو گئے اور اس کی زندگی کی کئی بہاریں چھین لی گئیں لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ شہید اللہ کے ہاں جب اپنے مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہیں تو اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يلحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ بَلَاءُهُمْ يَحْزَنُونَ اور ان لوگوں کے بارے میں وہ بشارت حاصل کر رہے ہیں جو ان کے اخلاف میں سے اب تک ان سے نہیں ملے یہ کہ ان پر نہ کوئی خوف اور نہ وہ نہ وہ غمگین ہوں گے فرمایا کہ شہیدوں کو ایک اور بات سے بھی خوشی ہوتی ہے ایک تو خوشی ہوئی اپنی عزت افزائی پر کہ اللہ کے ہاں اسے بڑا مقام ملا اور دوسری خوشی اسے اس اطلاع سے ہوتی ہے کہ اس کے پسماندگان اس کی اولاد اس کے شاگرد اس کے دوست اس کے جاننے والے وہ بھی اسی راہ پر چل رہے ہیں جس راہ پر چلتے ہوئے اس نے جان قربان کی ہے تو یہ دوہری خوشی شہید کو حاصل ہوتی ہے کہ اس کے پسماندگان بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں جس راستے پر چلتے ہوئے اس نے اپنی جان قربان کر دی ہے اور اللہ پاک اس کے پسماندگان کو بھی وہی مقام عطا کر دیں گے جو اللہ نے شہید کو مقام عطا کیا حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے اخلاف جن کی اولاد اس درجے کی نیک نہیں ہوگی جس درجے کا نیک ان کا والد تھا جس درجے کی نیک ان کی والدہ تھی اور جس درجے کا نیک ان کا کوئی بڑا بزرگ تھا لیکن اللہ پاک ان والدین کو خوش کرنے کے لیے ان کی اولاد کو بھی وہی مقام عطا فرما دیں گے جو مقام اللہ پاک نے والدین کو عطا فرمایا تو اس کا یہ مطلب سمجھیے گا کہ کوئی یہ مطلب لے لے کہ جیسے بعض لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیر ہماری بخشش کروا دے گا اور بسوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیر بھی بے عمل اور مرید بھی بے عمل دونوں بے عمل لیکن اس کے باوجود بعض جاہل قسم کے پیروں نے دنیا پرست پیروں نے اپنے مریدوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا رکھی ہوتی ہے کہ ہم آخرت میں تمہاری بخشش کروا دیں گے ہمارے نعت ہمارے شاعر ہمارے وائز ہمارے قبال ایسی چیزیں اور ایسے خیالات لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں کہ جن کا بیر بڑا طاقت والا ہے ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ان کا تو جنت میں جانا یقینی ہے تو بھائی یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اولاد بھی نیک ہے والدین بھی نیک ہیں لیکن اولاد اس درجے کی نیک نہیں جس درجے کے نیک اس کے والدین ہیں تو اللہ پاک والدین کو خوش کرنے کے لیے اولاد کو بھی ان کا درجہ عطا فرما دیں گے اور ایسا تو ہے کہ بعض لوگوں کی سفارش قبول کی جائے گی انبیاء کی سفارش اولیاء کی سفارش شہدا کی سفارش اور با عمل حفاظ قرہ اور علماء کی سفارش قبول کی جائے گی اور ان کی سفارش کی بنا پر بعض لوگوں کو بلند درجات عطا کیے جائیں گے یسکم شیرو نبی اللہ, اللہ المؤمنین وہ بشارت حاصل کر رہے ہیں اللہ کی نعمت کی اور اللہ کے فضل کی اور بے شک اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا یہاں دو چیزیں ذکر فرمائیں اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل شہیدوں کو اللہ کی نعمت بھی ملے گی اللہ کا فضل بھی ملے گا تو بظاہر دونوں چیزوں کا ایک ہی مفہوم ہے لیکن تاکید کے لیے نعمت کے بعد اللہ کے فضل کا ذکر کیا گیا کہ شہید کو اللہ پاک ترا ترا سے نوازیں گے ترا ترا سے نوازیں گے جس نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی اللہ پاک اس کو ترا ترا سے نوازیں گے اور یوں ہی میرے بھائیو جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے لگا دیا اللہ پاک اس کو ترا ترا سے نوازیں گے وہ اللہ کے ہاں محروم نہیں رہے گا ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی شہید کا شہید کا اکرام سات, سات طریقے سے کیا جائے گا اور دوسری آیا کہ چھ طریقے سے اس کا اکرام کیا جائے گا اس کو نوازا جائے گا چھ طریقے سے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ اقبال اس کو پہلی مرتبہ ہی معاف کر دیا جائے گا گویا کہ اس کو حساب کتاب کے مرحلے سے نہیں گزرنا پڑے گا اور دوسری بات بامک جنت میں جو اس کا مقام ہے وہ اس کو دکھا دیا جائے گا اپنے جنت کے مقام کو دیکھ کر وہ پہلے سے ہی خوش ہونا شروع ہو جائے گا اور فرمایا کہ قبر شہید عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور فرمایا کہ وَيَعْمَن من قیامت کے دن کی جو بڑی رہے ہوگی شہید اس سے بھی محفوظ رہے گا اور فرمایا کہ موتی دنیا فی ہا سے بہتر ہوگا اور فرمایا کہ شہید کے نکاح میں بہتر حورے دی جائیں گی اور فرمایا کے شہید کی سفارش قبول کی جائے گی اس کے رشتہ داروں میں سے ستر افراد کے بارے ہیں تو جو اللہ کی راہ میں جان قربان کر دے گا تو اللہ پاک اس کو یوں طرح طرح سے نوازیں گے یہ وہ فضائل ہیں جو ایک مسلمان کے لیے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کے قربان کرنے کو آسان کرتے ہیں لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جب واقعی شریعت کی تعلیمات کے مطابق جہاد ہو اور اس میں اپنی جانیں قربان کی جائیں تو شہید کو یہ مقام ملے گا یہ سوچ غلط ہے کہ فرقہ وارانہ اختلافات میں اور قومیت کے اختلافات میں اور سیاسی اختلافات میں اپنی جانیں قربان کرنے والوں کو بھی ہم وہی مقام عطا کریں جو کہ اللہ کے دین کے لیے جان قربان کرنے والوں کا ہے یہ سوچ غلط ہے بھائی اس سے جان چھڑائیے کہ فرقہ وارانہ اختلافات اور مسلمانوں کی آپس کی جنگیں اور قومیت کے اختلافات اور سیاسی اختلافات میں بھی بم دھماکے کرنے والے اور خود کش حملے کرنے والے اور اپنی جان قربان کرنے والے بھی شہادت کے اسی مقام پر ہوں گے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائے یہ سوچ صحیح نہیں ہے غلط ہے دشمن یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس ہی میں لڑتے رہے ایک دوسرے کے خلاف ہی بم دھماکے اور حملے کرتے رہیں جہاد صرف وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے